حين سأل جبریل علیہ السلام اخبرنی عن الاحسان فقال صلی الله عليه وسلم ان تعبد اللہ کا انک تراہ فا ان لم تكن تراہ فا انہو یراکا اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین قرآن حکیم میں ہم بہت سی جگہ پہ پڑھتے ہیں ولہب المحسن اسی طرح ہل جگہ الاحسان الاحسان اسی طرح ہمارے تصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا ان ملامال و اور اس کی انتہا انت ابود اللہ کا انا کا ہو بیان کی جاتی ہے احسان کیا ہے کیوں ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور متقین کی تعریف یعنی متقین فی نقص ہی جو ہے یہ ایک تعریف کا سیگا ہے ان المتقین ان تکوے والے ہیں تو متقی بیان کر کے پھر ان کے یہ بیان اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ احسان کرنے والے اس کا مطلب تقوے کی اگلی منزل جو ہے وہ احسان ہے تو فرمایا ان فی المطین رب ان کالو قبل ضالح محسنین یعنی یہ متقین جو تھے جو جنت میں گئے یہ محسنین تھے تو احسان کیا ہے احسان کی تعریف ایک جملے میں یہ ہے کہ انتا ابود اکثر امت رضا علیہ کہ تو اللہ کی بندگی اس سے زیادہ کرے جتنی اس نے تیرے اوپر فرض کی اور زیادہ کیوں کرے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر عبادات ہماری استطاعت کے مطابق فرض کیے اپنے حق کے مطابق فرض نہیں کیے اس نے عبادات کو فرض کرتے وقت یہ کو ملوث رہا ہماری آسانی کو مد نظر رکھے اپنے حق کو مد نظر نہیں رکھا لہذا عبادات اگر ہم سو فیصد بجا لیں نمازیں بھی ساری پڑھیں روزے بھی ہم سارے رکھیں باقی بھی جتنے دین کے تقاضے ان کو پورا کریں اور ان کے پورا کرنے میں بھی جتنے تقاضے مطلوب ہیں اتنی کنسنٹریشن اور اتنا ہی خوشبو اور اتنا ہی جو ہے وہ ارتکاز اور اتنے تزل بھی اگر ہم اختیار کریں مطلوب تزل نسبت سے امپاسیبل ہے ساری بادات بجا لائیں سو فیصد تقاضوں کے ساتھ بجا لائیں تو بھی ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا اللہ کے حق کے مطابق عبادت نہیں کی سمجھ لگی جی جو لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پانچ نمازیں فرض کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری استطاعت کو سامنے رکھا ہے انہوں نے روزی بھی کمانی ہے لہٰذا فجر کی نماز اور زور کی نماز کے درمیان ڈھیر سارا وقفہ دے دیا تاکہ جائے ہاتھ پاؤں کالے کریں جا کے کمائے اپنی اولاد کے لیے لیکن وہ بندہ پھر سورج چڑھتا اور رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے شراک پڑ رہا ہے اللہ حق تو تیرا یہ تھا کہ سر سہدے میں رہے ساری زندگی و ماہ جنہیں انشاء اللہ پیدا تو عبادت کے لیے کیا تو اگر وہ یہ تقاضا کرتا کہ ہمیشہ سجدے میں رکھو تو ہمیں تو رکھنا تھا کوئی میں تو نہیں تھا لیکن یرید اللہ بے کو ملوث اللہ نے ہمارے لیے تنگی نہیں پیدا کی آسانی پیدا کی تو حل جو تو کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ جو وقت اس میں سے بچتا ہے وہ ہم اللہ کو دیں احسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ نے ہماری آسانی کو دیکھا اور سب لوگوں کے حالات برابر نہیں ہیں ایک کی بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہے دوسرے کی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے تو جس کی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے چار گھنٹے بچے اس کو نہیں بچے اس مسلمان کے مقابلے میں وہ چار گھنٹے نے کہاں کر سکتے فلمیں دیکھ احسان کا تقاضا تو یہ تھا چار نسی دو تو اس میں سے اللہ کو دے سکتا تھا نا تو احسان یہ ہے کہ تو اپنی آسانی کو نہ دیکھے اللہ کے حق کو سامنے رکھے لہذا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا حق انتا بود اللہ کا کا تراہ کی بندگی اس طرح کر اس طرح نہیں جس طرح تیروں پر فرض کیا اس طرح جس طرح تو اللہ کو جان گیا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے اور تو کتنی بھی مشقت کرے اس کا حق پورا نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہم عبادت کریں اس کے ساتھ کچھ خرچ بھی تو کر رہے ہیں کچھ نیمتے ہیں جن کو استعمال کر اے صاحب کا آپریشن ہوا تو آپ کو پتا یہ نچلا دھار سلا دیتے ہیں آج کل بہت کم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بےہوش کرنے کی دوا وہ انجیکشن دے کے نچلا حصہ بدن کا جو ہے سلا دیتے میں گیا ان کے عیادت کے لیے تو کہنے لگے کہ قاری صاحب وہ رو پڑے ان کی غالب کسی عزیزہ کو فالج ہوا تھا دادی کو ہوا تھا یا والدہ کو ہوا تھا کہنے لگے آج میں نے اس عزیت کو محسوس کیا جو میری ماں کو یا میری دادی کو ہوتی تھی کہ میرا پاؤں جو ہے وہ سر کر پلنگ سے نیچے ہو گیا اور میں بڑا بے باسو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پاؤں میں اوپر کر لوں بستر کے لیکن نہیں میں نہیں اس کو ہلا ہی نہیں سکتا میرا آدھر نہیں مان رہا ہے. اس وقت مجھے بے بسی کا احساس ہوا کہ میری والدہ کا تو پورا جسم مفلوج تھا اس بے تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ, یہ جو صحت ہے انسان کے پاس تو انتابود اللہ کا انا کا چورا تو اس طرح اللہ کی بندگی کرے جس طرح توں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے حق کو پہچان گیا ہے انت ابود اللہ اکثر امی مستور کا جتنا اس نے تیرے اوپر فرض کیا تو اس کے لیے کہ اور اس کی میں نے آپ کو بتایا حکمت یہ ہے کہ اللہ نے چیزیں فرض کرتے وقت عبادات فرض کرتے وقت ہماری کمزوری کو سامنے رکھا ہے اپنے حق کو سامنے نہیں رکھا اور یہ احسان ہے اب بعض جگہ عدل جو ہے اس سے کام نہیں چلتا احسان سے کام لینا پڑتا عدل کافی نہیں ہوتا اس میں آپ دیکھیں دو ساتھی سفر پہ جا رہے ہیں رستے میں کوئی ضرورت محسوس ہوئی ان دونوں نے ایک ایک درم ڈالا اور دو روپے کا پیالہ لے لیے استعمال کرتے آگے جاتے ہیں دونوں کا رستے جلا ہو گئے اب عدل یہ ہے کہ اس پیالے کو توڑو آدھا دل لے جاؤ عدل یہ ہے لیکن احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک اپنا حق توڑ پیالہ دوست کو دے دوسرا اس کو دعا دے اس کو دنیا مل گئی اس کو دین مل گئے خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں رہا. احسان یہ ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دیں اور گھر اسی طرح چلتے جب گھر کے اندر ہر بھائی اپنا حق لینے کی بات کرے تو آپ کو پتا کہ جو, جو بالے ہوتے ہیں نا چھت میں پڑے ہوئے یہ بھی چھت توڑ کے گن کے لے جاتے گھر برباد ہو جاتے جب والے صاحب مر گئے چار پانچ بچے ہیں تو جب تک ابا جان رہے تب تک تو وہ انہوں نے باندھ کے رکھا سب کو ابا جان کے, کے بعد اس فوتوں نے بھی چابی ماری اس کی بیوی نے بھی چابی ماری یہ کرو وہ کرو وہ دیکھو یہ کرتا کچھ نہیں ہم نے بڑی محنت کی ہم اب کو خرچہ بھی دیتے تھے یہ خرچہ بھی نہیں دیتا تھا لہٰذا اباؤ ہے کھیلو سارا یہاں تک ایسے بھی واقع ہوئے ہیں کہ مکان ایک یا چار بھائیوں کا چھت کراؤ ایک کنٹے لے گیا دوسرے کو بالے لے جاؤ وہ شاید تیل گن کے لے گئے بربادی ہی ہوگا سر تیسرا زمین لے کے بیٹھ تو بعض جگہ پہ احسان اور اللہ نے احسان کیا کہ نہیں اپنا حق چھوڑ دیا اللہ نے اپنا حق چھوڑا تو پانچ نمازیں فرض کی ہیں ورنہ اس کا حق زیادہ تھا ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ یہ پانچ نمازوں میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں. سب نمازوں کا ٹائم لگا کے اثر کے بعد مغرب تک جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنا ہم نہیں کرتے دیتے اور سب سے زیادہ ٹائم ہم اثر کے بعد ہی ضائع کرتے چائے وائے پینی ہے جی گپیں مارنی ہے جی ادھر ادھر کی جی وہ اخبار لے کے بیٹھ کے جی ہوتا اثر کا وقت سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور اثر ہی کا وقت زیادہ ہم ضائع بھی کرتے ہیں تو ساری بات یہ جو پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان سب کا ٹائم ملا کے اثر سے مغرب تک کا جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہوتا تو یہ اللہ کا حق ادا ہو گیا ہے اتنا ٹائم ہم بیوی کو بھی چوبیس گھنٹوں میں سے دیں تو وہ بھی فریاد کرتی ہے اس کی حق نہیں پورا ہوتا اللہ کا حق کیسے پورا ہو تو اللہ نے احسان کیا اپنا حق چھوڑا ہے ہماری استطار کو سامنے رکھا اور عبادات لیکن جو اس بات کو سمجھ لیتے وہ کیا کرتے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے فرمایا انہم کانو قبل ذالک کا یہ اس جنت میں آنے سے پہلے مرنے سے پہلے یہ لوگ محسنین تھے احسان کرنے والے تھے کیا کرتے تھے کانو اللیل ما یحجعون یہ راتوں کو بہت کم کروٹ رکھا کرتے تھے یعنی نماز تو عشا کی اللہ نے فرض کی ان کو محسنین کیوں کہا عشا کی نماز پر کس ہو جاتے لیکن نہیں یہ ساری رات کھڑے رہے کانو قلیل من اللیل ما یحجعون راتوں کو یہ بہت کم کروٹ ساری رات عبادت کرتے تھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا گیارہ رکعت آپ نے پڑھی ہے آٹھ نفل اور تین بتر اور ہم بھی جناب علی وہ دس پندرہ منٹ میں گیارہ پڑھ کے ادھر مارتے ہیں۔ خوش ہو جاتے ہم نے حضور جتنے نفل پڑھ لی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چھ پارے پڑھتے تھے آپ نے بقرہ شروع کی پھر عمران شروع کی پھر شروع کی مائیدا میں جا کے ایک رکت میں چھ پارے پڑ دی ہم رکتیں گن رہے ہیں ٹائم نہیں دیکھتے ہم ہم گیارہ میں مزدور پڑتے کتنا تھے اب جس آدمی کو قرآن حفظ نہیں ہے وہ اتنا نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرتے جو ہو سکتا ہے سو نفل پڑ جائے ٹائم دے رہا اللہ کو حفظ نہیں زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا تو وہ کمی ادھر سے پوری کرتا ہے لیکن قانو قالین امین من جا ما بل اشارم یس تخرون یہ جو ہوم کا سیدھا دوبارہ آیا ہے وہ بل کہہ دیا کیا جاتا لیکن یہاں ہوم کو دوبارہ وہ بل اشارے ہوم وہی راتوں کو کھڑے رہنے والا وہ پوری رات جو کھڑا رہا ہے یس تخرون وہ اب تو کر رہا ہے استغفار کر رہے ہیں کوئی گنا کیا نہیں اند اللہ کا انا کا چارا اسے پتا کہ ساری رات کھڑے رہ کر بھی میں نے رب کا حق ہاں ادا کیا استغفار اس پہ ہو رہی کہ اللہ تلا حق ادا نے کر سکا شارخ ہوں پھر فرم پھر حق السا محروم یہ محسن کی بات ہو رہی ہے جو احسان کرنے والا جو مومن ہے اس کا جب ذکر ہوا سی ایم والے حق معلوم حق معلوم کتنا ہے ڈھائی پرسینٹ وہاں زکات کی بات ہو رہی ہے حق معلوم معلوم ڈھائی پرسینٹ ہے تو جب حق کے ساتھ معلوم آئے گا تو وہاں زکات کی طرف اشارہ ہو کہ زکات دیتے ہیں اور جب بغیر معلوم کے ہوگا حق السل المحروم تو یہ زکات کے سوا جو صدقات ہیں اللہ نے ڈھائی پرسنٹ رکھا ہے تو ہمارے اندر جو کمزور ترین آدمی ہے اس کی استطاعت کو سامنے رکھ کے عبادت،, عبادت فرض کی گئی وہ جو ہائیسٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی استطاعت کو سامنے رکھ کے عبادت فرض نہیں کی گئی امت محمد میں سب سے ادنا آدمی کم سے کم جس کے اندر ایمان ہے وہ کتنا کر سکتا ہے اتنا رکھا ہے اللہ تعالی اور سیدھی سات اگر آپ نے کافلا لے کے جانا ہے ساتھ تو کافلے میں جو سب سے کمزور گاڑی ہے اس کی رفتار سے کافلا چلے گا تو کٹھا چل سکے گا کہ وہ جو لینڈ کروزر ہے جناب علی اس کی رفتار اگر رکھیں گے آپ تو پھر وہ ٹیوٹا کرولا جو انسی ماڈل ہے وہ تو جناب وہ ہوگی یہاں مفرق میں اور بندہ ہوگا وہاں اگلی گاڑی ہوگی شلا میں تو اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو جو کمزور ترین گاڑی ہے اس کی رفتار پہ چلیں گے تو کافلہ اکٹھا چلے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھائی پرسینٹ جو رکھا ہے یہ ادنا ترین آدمی کی استطاب کو سامنے رکھ کے فرض کیا ہے یہ اعلیٰ ترین اعلیٰ ترین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہی کچھ نہیں کہ قلع یہ سالون کا ماذا ان سے آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں قلب کہ تمہارا بچ جاتا ہے تمہارے استعمال کے بعد لگا دو اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لیکن یہ فرض نہیں کی ہے لیکن جو محسن ہیں جو احسان والے ہیں انہیں پتا کہ ہمیں منیمم پہ نہیں رہنا ہے ہمیں آگے جانا ہے ہم جتنا کر سکتے ہیں کوئی کسی کے پاس جاتا ہے کچھ چاہیے جی وہ تھوڑی سی مدد کر دے کتنی چاہیے وہ دیکھتا ہے یار یہ آدمی بارہ سو ہزار اس کی تنخواہ کتنا دے گا یہ دو چار سو جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے زیادہ تنخواہ دس ہزار والے کے پاس جائے گا تو اس سے دو چار ہزار مانگے گا اس سے انہیں دو چار اس آدمی کو پتا ہے کہ یہ آدمی میری کمزوری کو دیکھ کے سامنے تو مانگ رہے اتنے وہ کہتے کوئی بات نہیں یہ آپ پانچ سو لے جب وہ سب انکار نہیں کرتے محسن کو پتا ہے کہ اللہ نے میری کمزوری سامنے رکھی لیکن میں جو کچھ کر سکتا اس سے منع نہیں کیا اس نے کہ زیادہ مت کرو پانچ نوازے پڑھو نوافل نہیں پڑھنے نہیں تب وہ جو ہے فرمایا بندہ نوافل سے میرا وہ تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے پکڑتا ہے تو یہ تقرب کس سے حاصل ہوتا ہے یہ نوافل سے حاصل ہوتا ہے یعنی احسان سے آگے بڑھ کر جتنی بندے کی استتاد اس کے مطابق آگے بڑھنا یہ نہ دیکھنا کہ لمٹ کیا ہے اس کی وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ادنا ترین آدمی کو دیکھ کے بنا گئی وہ صرف یہ نہیں کہ مطمئن ہو کے بیٹھ زکات کے بعد تو مال طیب ہو گیا بغیر زکات کے تو آپ نہ مسجد میں خرچ کر سکتے نہ مدرسے میں خرچ کر سکتے نہ اپنی اولاد کو کھلا سکتے وہ سارے کا سارا حرام ہے زکوات آپ نے نکالی تو گویا آپ نے اب مال کو پاک کیا لہٰذا فرمایا ان سے کو من تو یہ بات پاکیزہ میں سے خرچ کرو اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے قابل ہوا ہے مال وہ ڈھائی تو اس کی گندگی ہے لہٰذا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کو لوگوں کے مال کی گندگی قرار دیا یہ نکلتا تو باقی پاک ہو جاتا ہے اور خرچ کرو پاکیزہ میں سے آن سے کو بن تو یہ بات ہے مہارا جکن غلطی مجھے گندے میں سے دینے کی نیت بھی نہ کرنا تو اب اس میں سے جہاں کہیں بھی ہم تو ایک کوشش کرتے ہیں کہ بہن بھائی کی بھی اگر مدد کرنے تو زکات میں سے ہی کریں ایکسٹرا نہ دینا پڑ جائے تو جی بہن مدد ہو ٹھیک اپن کو زکات لگ جاتی بہن کو بھی لگ جاتی بھائی کو بھی لگ سکتی لیکن اس کے بعد ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا کوئی ان کا بچہ بیمار ہو گیا کوئی اسکول کی فیس دینی ہے کوئی ان کے کپڑے بنانے ہیں کوئی اور کرائس آ گیا ہے تو اس میں آدمی انتظار کر کے صبر کرو سجنوں۔ رمضان آنے والا بس دس مہینے رہ گیا اس کے بعد تمہاری مدد کریں اس پہ سام بیٹھا ہوا اس میں سے دو تو وہ حق السائل والمحروم محروم سائل تو مانگنے والا محروم ہوا جو سوال نہیں کرتا لیکن آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں اگرچہ وہ آدمی سفید پوش ہے اسی لیے سفید پوش کو دینے میں زیادہ سواب ہے اس لیے جب آدمی سوال کرتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ آدمی مر جاتا ہے آپ نے معاشرے میں ایک شریف آدمی کو مار دیا جب اسے سوال پر مجبور کر دیا آپ نے یہ ایک ہجاب ہوتا ہے سوال کرنا جب اتر جاتا ہے تو بندہ تھوڑی تھوڑی ضرورتوں کے لیے بھی سوال کرتا رہتا ہے اور جب تک پردہ بنا رہتا ہے آدمی جاتا ہے گھر کے دروازے کے پاس پھر واپس آ جاتا ہے مانگوں نہ مانگو جائے گا اندر جائے گا بیٹھے گا کی بات کرے گا ہمت نہیں پڑے میں سوال کروں گا تھوڑی سی جی مدد کر دوں اور آپ کو یہ ہجاب ٹوٹنے سے پہلے اس بندے کو دینا ہے وہ سوال کرنا بندے کے اندر کے مرنے کی نشانی اس بندے کا اندر آپ مر گئے لہذا فید پوش جس کو قرآن الناس جو لوگوں سے لحاف بن کر لپٹ کر نہیں مانگتے ان کے چہروں سے پریشانی ٹپک پڑتی ہے عام آدمی ناواقف آدمی جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ انہیں سے سمجھتا ہے تعف نہ واقف آدمی یہ سمجھے کرتی یہ بندہ تو جی بڑا کھاتا پیتا ہے اس آدمی کا اعتماد اس کی آنکھوں کی چمک اس کا بات چیت کا ڈھنگ پتا چلے گا کہ یہ بندہ جی کھاتا پیتا ہے ٹھیک ہے سالڈ پارٹی لیکن جس کو معلوم ہے اسے چاہیے کہ اس آدمی کے اعتماد کو مجروح ہوئے بغیر جا کے ہاتھ میں دے دے کہ گھر میں دے دے کسی طریقے سے تو وہ جو حق سال محروم اس کے لیے زکوۃ کے مہینے کا انتظار کرنا کیا وہ پلٹ کے آئے گا تو میں دوں گا اس میں سے دو اور اس گارنٹی کے ساتھ دو اسی آیت میں کے فرمایا کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ایک تو یہ کہ اللہ, اللہ اس کو جانتا ہے دوسرا یہ وہ تمہیں اس کا خلیفہ عطا کرے گا وہ اس کا تمہیں عز عطا کرے گا اللہ تعالیٰ احسان کو رکھتا نہیں جب آپ نے زکوۃ کے علاوہ احسان کیا اب وہ آپ کے ذمہ فرض نہیں تھا لیکن آپ نے دوسرے کی ضرورت کو سامنے رکھ کے اپنے مال میں سے دے دیا احسان کیا اور وہ دگار کہتا ہے میں, میں تمہیں کمپنسٹ کروں ایک مصیبت آنی تھی کل گاڑی کا ایکسیڈینٹ ہونا تھا تیری دونوں ٹانگیں ٹوٹ جانی تھی پھر اس میں راڈ پڑنا تھا پھر چھ مہینے تو انہیں میں رہنا تھا گھر والوں کو ذہنی ٹینشن بھی ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے فرما قلم لایا وائن کتاب وہ جو اصل فائل ہے باقی تو کتابیں سب کے پاس ہے نا رزق کی فلاں فرشتے کے پاس ہے کے کے پاس ہے، فلان کے پاس ہے فلان کے پاس ہے میں وہ ڈیٹا ان کے یہاں فیڈ کر دیا جاتا ہے ایک سال کا ملک الموت والا لیکن وہ جو امول کتاب ہے جس کے اندر سب کا لکھا ہوا ہے وہ اس کے پاس ہے فرمایا اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے اس لیے وہ کہا نا دعا کرو اگر وہ مٹانے کی اور اس, کی اس کے پاس قدرت اور اختیار نہ ہوتا تو پھر دعا کیوں کرواتا ہمارا منہ ہی کالا کرنا تھا پھر تو دعا کے لیے سے فرما القضاء الا الدعاء دعا قضاء کو بدل دیتی ہے اپیل کرو اس کے یہاں لالما یم خا شاہ امل کتاب وہ کتابوں کی ماں اس کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ بڑی کتاب اس کے پاس ہے اور وہ وہاں کہ چلو جی کل کا ایکسیڈنٹ میں صاحب اب نہیں ہوگا بندے نے میری خاطر دس روپے کسی کو دی اس کے یہاں کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا تیری نیت کو دیکھا جاتا ہے تو نے کس طرح سن. تو آپ کو پتا بھی نہیں چلا اب وہ اس کی کاپی نہیں بھیجے گا آپ کو کہ دیکھو کرتے ایکسیڈینٹ ہونے والا تو میں نے کتنا احسان کیا ہے تو میں پتا بھی نہیں چلے چلا کم تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ دس جرم دیے یا سو جرم دیا تو اب میں بٹوا کھولوں گا تو اس میں ہزار ہوا ہوا ہوگا ہو سکتا ہے تیرا پروگرام نے ہزار کا جو ہے وہ نقصان بچا دیا تیرے پیسے میں اضافہ نہیں ترے بچے بیمار ہونا تھا کوئی اور مصیبت آنی تھی اللہ تعالیٰ اس کو رفع کر دے گا یہ بات ہے اس کا تمہیں پتا چلے یا نہ چلے یخلفہ وہ تمہیں اس کا خلیفہ عطا کرے گا تمہیں کمپنسیٹ کرے, کرے گا یہ تو اس کا ہے کہ وہ احسان رکھتا نہیں ہے اور کوئی بھیجارت والا احسان کسی کا نہیں رکھتا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں جس کسی نے بھی میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے اس کے بدلہ عطا کر دی سوائے ابو بکر کے ابو سفیان شریف نفس تھے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے لگا کرتے تھے مکے میں تو دوپہر کا وقت ہوتا تو بچوں کے شور کی آواز آتی تو انہیں پتا چل جاتا ابو سفیان کو کہ محمد ہوں گے ان کے پیچھے بچے لگے ہوں تو وہ ایک دم گھر کا دروازہ کھولتے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اپنے گھر میں لے جاتے اور بچوں کو ڈانٹ کے بگا دیتے تو حضور کو وہاں امن مل جاتا حضور نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امن میں بدلاؤ بہت بڑا یہ ریگارڈ ہے کہ ابو سفیان کا گھر جو ہے وہ پناہ گاہ بن گئی ہے جو ان کے گھر میں چلا گیا اس کو بچ گیا وہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی جنرل ہو ہوگی اس کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضور نے وہ چکا دیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو غزوہ بدر میں عبداللہ ابن ابئی نے اپنا کرتا دیا تھا اس لیے کہ اگر عباس رضی اللہ عنہ کا کاٹ بہت لمبا تھا اور یہ عبداللہ ابن بھی لمبے کاٹ کا تھا تو اس نے اپنا کرتا دیا ان کا کرتا پھٹ گیا تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن کے دفن کرنے کے لیے اپنا کرتا دے دی چکا دیا اسی طرح بہت سارے ہیں آپ نے فرمایا میں نے کسی کا کوئی احسان نہیں رکھا دنیا میں میں نے ہر ایک احسان کا بدلا دے دیا سوائے بو کے اور اس کا بقایا اللہ تعالیٰ ادا کرے گا کیا مت تو احسان آگے بٹھی حق سائل محب اب یہ جو اللہ کا ذکر نوافر قرآن کی تلاوت مختلف تصویرات یہ سب کیا ہے یہ احسان ہی کی قسم ہے ہم رات دن اللہ کی تصویر بیان کرتے رہیں تو بھی نہیں کر سکتے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آجز ہیں کیا کہتے ہیں فرماتے اللہ اللہ لنا کہ اللہ میں تیری صنا نہیں کر سکتا ان کا کماسنی کہ اللہ جی توں نے جیسی اپنی تعریف کی بس تو ویسا ہے ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے اسی طرح فرمایا رب اللہ تلحمد کما یم لجلال جلال وعظیم سلطانک سلطان اللہ تیری اتنی تعریف جتنی تیرے جلال کے شایان شان ہے اور جتنی تیری سلطنت اور جتنا تیرا اختیار ہے اس کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ادراک سے عاجز ہیں کہ حق کتنا ہے اللہ تعالی کا تو ادا کرنا تو دور کی بات رہی اسی طرح انبیاء اب دیکھیں وہ بات جو نبی سے کہا گیا وسط فل زمبے کا ولیمنات آپ اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں ہم نبی گناہ کرتے ہیں لیکن قرآن میں آیا ہے فل زمبے کا اپنے زمب کے لیے اپنے گناہ کے لیے آپ اللہ سے استغفار کریں اس سے مراد وہ گناہ نہیں جسے ہم گناہ کرتے نبیوں کا ایمان وہ ایمان ہوتا ہے جو ہر لمحہ بڑھتا ہے ایک گھڑی پہلے جہاں ہوتا ہے ایک گھڑی بعد وہاں نہیں ہوتا ہو. مسلسل عروج میں ہوتا ہے فرشتوں کا ایمان وہ ایک سطح بھی ہے نہ بڑھتا ہے نہ گٹتا ہے پہلے دن سے جہاں ہے وہیں پر ہے بندے مومن کا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گٹتا ہے یہ کبھی اسفل کی طرف راغب ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دو شخصیتیں اس کے اندر اسفل کی طرف راغب ہوتا ہے کبھی یہ ملکوت کی طرف مائل ہوتا ہے تو زیادہ تھن ایمانا قرآن سنا کوئی درس سنا کوئی آواز سنا ایمان بڑھ گیا سردر کی بازی لگا دی اور کئی دکانوں کے چرچے سن لیے پلاٹوں کے چرچے سن لیے کمپنیوں کے شیئر کی باتیں سن لی تو ادھر پیسے لگانے کے بارے میں سر جو ہے پکڑ کے بیٹھ گیا کہاں لگانا چاہیے یہ ہے بڑھنا چڑھنا اس کا اب نبی کی جب ترقی ہوتی ہے تو وہ جو پچھلا لمحہ ہوتا ہے اس کی جو کل ہوتی ہے وہ اسے اپنا عیب نظر آتا ہے وہ جو کل جہاں تھا جس درجے پہ تھا اسے وہ درجہ اپنی ذات کے اندر کمی محسوس ہوتی یہ اصل میں اس کمی کی طرف اشارہ ہے اور ہر لمحہ عروج کا لمحہ ہے نبی کا ہر لمحہ عروج کا لمحہ ہر لمحہ ادراک کا لمحہ وہ بڑھتا ہے اور اسی طرح نبی کی عبادت میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے تو اصل جو مطلوب ہے احسان سے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ناپ کے دیہ جیسے وہ ہم گھروں میں جب ہوتے تھے چھوٹے تو والدہ کوئی کام کہتی تھے تو کہتے وہ سوری یا گوا ہوتا تھا نا چلانے, وہ جلانے کے لیے چولہے میں لکڑی پکڑا دینا یا ایک ابلا یا ایک گوا تو ہم ایک ہی پکڑ کے لے آتے تو وہ کہتے کان سے پکڑ کے ایک لے آیا تھا میں نے ایک مانگا تا, تو تین لے آتے تو قیامت آ جاتی اب یہ بالکل کوئی کان سے پکڑ کے پانچ نمازیں یہ تو ادنا ترین آدمی کا اندازہ اللہ نے لگایا تھا اس کی استطاعت دیکھی تھی تو کتنا کر سکتا ہے کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. اور آشا سے دیكیلہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا آشا میں ابدن شكورا نہ بنوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نا بنو یہ تو اس نے کرم کیا نا, مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ جی میرا اور باب بڑا چنگا جی پوچھتا ہی نہیں بھاگا میں نے کام کوئی نہیں کرنا دیکھا جو فورمین زیادہ کس کے آنکھ رکھتا ہے بیٹھنے نہیں دیتا وہ آ گیا تو فوراً دوڑ کے کام کرنا شروع کر دیا اور جب کسی نے فورمین آ رہا تھا کون آ رہا ہے وہ محمد آ رہا ہے اچھا کوئی بات نہیں شریف آدمی کوئی ہماری تو عادت یہ ہے کہ جو کچ کے رکھے تو دوڑتے رہو جو ذرا سی شرافت برتے وہاں ہاتھ لمبی کر لو اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے پانچ کی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پانچ پہ ہی اڑ کے رہ جاؤ نہ نوافل ہیں نہ ذکر اذکار ہے نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ دین کا اور کام ہے اصل میں تو یہ پانچ رکھی گئی تھی اس میں آپ کی اور ضروریات کو سامنے رکھ کے تو یہ چیز آپ کے لیے رکھی گئی تھی کیا آپ نے دین کا کام کرنا ہے آپ نے لٹریچر تقسیم کرنا ہے آپ نے کتابیں لکھنی ہے آپ نے تقریر کرنی ہے آپ نے اور دین کا کام کرنا ہے ان تمام مصروفیات کو سامنے رکھ کے آپ کی عبادات کی ٹائمنگز رکھی گئی اب ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اور یہ کر کے یہ سمجھیں کہ حق ادا ہو گیا اشتباق و ماجاء الحمۃ پھر دین من حرج کیوں لیکن رسول شہید علیہم تکن شاء الرناس شہاد اعلی ناس کا کام بھی تم کو کرنا ہے یہ بھی اسی احسان کی قسم ہے آگے بڑھ کے ہمیں ان عبادات کے علاوہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کیا جانا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے یہ لگا کر گئے آپشن پہ نہیں چھوڑ کے گئے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذمے لگایا گیا تھا آپشنل کام نہیں تھا کیا نبی کبھی آپ کا موڈ ہو تو جا کے تبلیغ کر لیا کر نہیں آ حضور تجارت بھی کرتے تھے آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں لوگوں کی مٹھی برکھوروں کے عوض لیکن جس دن آیا کمب فانذر اس دن کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاری بھی نہیں لگائی کہیں کوئی کر؟ کہ نبی نے ایک دن بھی کوئی کام کیا یا اس کے بعد حضور کوئی کافلا تجارت کا لے کر گئے نبی کی دہاڑی تو وہ بار بار کہتے ماں اسلوم اجر نجری اللہ رب العلم نبی تو کہیں اور پر انگیز ہو گئے نا ان کی تو دہاڑی کہیں اور لگ رہی ہے ان کا اجر تو کسی اور کے ذمہ ہے تو انفائی ماں ام میلہ تو نبی کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا ہے نبی نے اسی طریقے سے جو بندہ بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس کنٹریکٹ کے اندر اب دیکھیے جو بچہ بھی پاکستان میں پیدا ہوتا ہے میاں صاحب کا یا بی بی کا یا صدر ایوب خان صاحب کا یا ان سے پچھلوں کا لیا ہوا قرضہ اس بچے کے سر آ جاتا ہے آٹومیٹک نہیں آتا جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ ڈھائی سو ڈالر کا مکروز ہے تو وہ بےچارہ پیدا ہوتا ماں کے پیٹ میں تو وہ روٹی بھی نہیں کھاتا تو اس میں ڈھائی سو ڈالر کیوں ان چار گئے یہ تمہارے پاکستانی ہونے کی سزا میاں پیدا ہوا آپ ڈھائی سو بھگتو ڈالر تمہارے ذمہ میں تو صاحب ہم جو بھی مسلمان ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی وہ قرضہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے کیا ہے ناس انی رسول اللہ علیہ اے نو انسانیت میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اب ان سب تک رسول کی رسالت کا پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاگا کہا گا یا رسول, اے رسول پہنچا تب لے کر یادین امن بلے گو نہیں ہے آگے پھر نبی نے میدان عرفات میں یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے فلو بل شاہد الغائبہ جو تم میں یہاں موجود ہیں یہ ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے دو سوال ہوں گے ایک سوال ہوگا ہماری اپنے ذاتی کریکٹر کے بارے میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی روزہ رکھا نہیں رکھا فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے. دوسرا سوال جو ہوگا وہ ہماری جو دوسری حیثیت ہے آخری نبی کا امتی ہونے والی اس کی حسی سے پوچھا جائے گا صاحب آپ نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا جو آپ کے حصے میں آیا تھا شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جتنے وہ رسا ہیں کوئی میت مر جاتی ہے تو اس کا ورثہ تقسیم کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کے اندر جو اس کے عزیز و کارب ہیں قرآن ایک لسٹ دے دی لیکن اگر وہ میت وراثت چھوڑ کے نہیں جاتی کرزہ چھوڑ کے جاتی ہے تو وہ قرض بھی انہی پہ تقسیم ہوگا جائیداد تو تم لو تو قرضہ کون اب بچی جی دیں گے اگر کوئی آدمی مکروز مرتا ہے تو اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ ان وہ کو جن کو قرآن حکیم نے جن کی لسٹ دی ہے ان سے کہا جائے گا صاحب یہ سو سو یا ہزار ہزار یا جو بھی آتا ہے جس کے ذمہ بصیت میں یعنی وراثت میں آٹھواں ایسا تھا قرضے میں بھی آٹھواں حصہ دینا پڑے گا اور اگر وراثت میں آگا تھا تو قرضے میں بھی آگا دینا پڑے گا یعنی اسی تقسیم سے پھر قرض بھی تقسیم ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بینیفٹس تو ہم لیں کہ سرکار بڑی معاوج ہے ان کے کپڑے پلیت ہو جاتے تھے تو یا جلاتے تھے یا کینچی سے کاٹتے تھے پاک نہیں ہوتا تھا ہمارا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ گردن مار کے قبول ہوتی تھی ہمارے آنسو آتے ہیں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ بھی چھوٹ ہے اور ہمیں قربانی کا گوشت بھی حلال ہو گیا اور ہمارے لیے مال غنیمت بھی حلال ہو گیا ہے اور فلا فلا چھوٹ ہمیں مل گئی ہے بینیفٹس تو ہم سارے لیں لیکن وہ جو ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ چھوٹ ملی ہے وہ کون ادا کرے یہ بھی ہماری ذمہ داری تو اس ذمہ داری کو سامنے رکھ کے اس نے ماں جالا من خراج دین کے معاملے میں تم پر اس نے تنگی نہیں کی اس لیے کہ بھائی آپ کو پتا جب لمبا سفر ہوتا ہے تو گاڑی پہ بوجھ ہلکا رکھا جاتا ہے اگر آپ نے یہاں سے بنی جانا تو ٹھیک ہے جتنا بھی لوٹ کا اتنی گاڑی لے جائے لیکن اگر آپ مکے سے یہاں آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ گاڑی والا کہتا جی پانچ پانچ یا دس دس لیٹر سے زیادہ آپ دم نہیں ڈالنا ہے بھائی لمبا سفر ہے گاڑی کے ٹائروں کو بےڑا گرک ہو جائے گا تو وہاں سفر کی لمبائی کو دے کر سامان کو کم اور زیادہ کیا جاتا ہے چونکہ تم نے محنت زیادہ کرنی تھی کیونکہ تمہاری ذمہ داری رسولوں والی ذمہ داری ڈالی گئی تھی لہٰذا ادھر سے بوجھ ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹانگیں لمبی کر کے نماز پڑھ کے آؤ جناب اور وہیں کلک کر کے چھوڑ جاؤ ویڈیو کو اور جا کے نماز پڑھ کے پھر اسی آ آ کے پھر اسی کے فلم وہیں سے شروع کر دو اور اسی وضو میں جا کے پھر مغرب بھی پڑھنے چلے جاؤ اس لیے نہیں کیا تھا اس لیے کیا تھا جس ٹائم کو تم تمہیں اور بھی کام کرنے جیسے وہ نماز کو چھوٹا کرنے کے بارے میں کہا گیا تو اس میں فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان میں ڈھیر سارے بےچارے ڈیوٹی پہ جانے والے بھی ہیں اب آپ کا تو کام اب نماز پڑھائیں گے سو جائیں گے لیکن بےچاروں نے کام پہ جانا ہے اور بہت سارے مریض بھی ہیں جو اتنی دیر کڑے نہیں ہو سکتے وضو نہیں رکھ سکتے اور بھی بیماری ہو سکتی ہے اور آپ کے پیچھے وہ بھی ہے جنہوں نے کتاب بھی کرنا ہے لہٰذا اما بے قوم انفال یوقف صرف جو قوم کی عمامت کرے ہلکا ہاتھ رکھے زیادہ شوق کا تو نفل کی نیت کر لے اور پڑھ لے دو گھنٹے بھی کھڑا رہے کوئی پوچھنے والا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑے اور ان کو فارغ کرے تاکہ وہ لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جائیں تو وہاں لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک وہ نفضلم رب من اللہ اور اللہ کا فضل ڈوں جائیں گے تو اس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی اس طریقے سے کرنا تو یہ جو تخفیف ہوئی ہے عبادات وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے کی گئی ہے زکوات ادنا ترین آدمی کے ایمان کو سامنے رکھ کے فرض کی گئی ہے کہ اتنا تو یہ دے سکتا ہے سو میں سے ڈھائی تو دے دے لیکن یہ نہیں کہا کہ سو میں سے دس نہ دے یہ بھی نہیں کہا کہ سو میں سے پچاس نہ دے منیمم تو یہ ہے باقی میاں جتنا تیرا دل کرتا ہے اور یہ تیس روزے ہیں سال کے انتیس بھی ہو جاتے یہاں تو اٹھائیس بھی رکھے تو باقی یہ نہیں کہا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ مت رکھو یا میں بیز کے روزے مت رکھو یا میں عرفہ کا روزہ مت رکھو اشورا کا روزے ہیں دو وہ مت رکھو جتنا تو کر سکتا لیکن فرض اتنے ہیں ادنا مسلمان اتنا کر سکتا ہے تو ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں ہم منیمم کی سطح پہ رہیں آگے بڑھنا چاہیے جس طرح دنیا کے معاملے میں انہوں نے کہا جی آپ کی سرکار تنخواہ تو اتنی ہے نو سو ہے اوور ٹائم میں یہاں تیری اپنی ہمت پڑا جتنا کر سکتے اوور ٹائم تمہیں ملے گا دو بھی لوگ ہیں جو ڈیوٹی سے زیادہ وہ ٹائم کر جاتے تو اوور ٹائم کے لیے احسان آگے بڑھ کے انکان مکبلہ ڈال کے موسیقی تو ہمیں آگے بڑھ کے بھی کچھ سوچنا چاہیے صرف نمازوں پر ہی ڈیرا جما لینا کہ بہت ہے میں پڑا پکا مسلمان ہوں آج کے زمانے میں لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے جی میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں بہت کمال کرتا ہوں یہ بھی شیطان کا ایک جھانسا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کی سپیڈ کو کہیں باندھ دے اور نمازیں بھی جیسی ہم پڑھتے ہیں آپ کو پتہ کوئی کنسنٹریشن ہوتی ہے اس میں نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے سلاح کا مطلب ہوتا ہے کومونیکیشن اتصال کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے جوڑنا متصل کرنا اسی سے بنا اتصالات کومونیکیشن تو اتصالات سے بنا سلاب وہی چیز ہے بندے اور رب کی کامونکیشن آپس میں ان کا باتیں کرنا آپس میں ان کا گفتگو کرنا اس کا اللہ کے سامنے فریادیں کرنا اللہ کا اس کا جواب دینا المسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے المسلی رب نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے اللہ کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے ہمارے سامنے کون ہوتا ہے دنیا نہیں ہوتی زین میں وہ سلائیڈیں چل رہی ہوتی ہیں ساری اپنی لگی ہوئی ہیں اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ اگر پاکستان نمبر مارتے ہیں تو جب تک آپ کا نمبر وہاں ملتا نہیں تب تک آپ کو دوسرے کسی فون کی لائن مل جاتی ہے آپ آوازیں سن رہے ہیں کوئی دوسرے سے بات کر رہے ہیں اگر آپ پنجاب میں کریں گے تو پنجابی لگا ہوا ہوگا کراچی میں کریں گے تو شاید اردو میں بات کر رہا ہوگا تو وہ سنتے ہیں لیکن جب آپ کا اپنا نمبر مل جاتا اور وہ فون اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ باتیں نہیں آتی آپ اپنی بات کر رہے تھے لیکن جب تک آپ سیٹ تو وہ آپ کے سٹی ہے اس کے درمیان جب رب سے نمبر مل جائے آپ کی بات رب سے شروع ہو جائے تو نہیں آتی یہ تک جب نمبر ملتا نہیں اور وہ اٹھاتا نہیں اور اگر ہماری نماز ساری دنیا کے پیچھے دوڑتے گزر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نمبر ملا نہیں اور اس نے اٹھایا نہیں آتی ورنہ جب یہ مل جاتا ہے تو پھر بندہ بالکل تو اگر تو موسا علیہ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا تھا آپ کے مثلا ذکری موسیٰ میری یاد کے لیے یعنی میرے ساتھ رابطہ رکھنا ہے تو نے, میرے ساتھ آپ دیکھیں کوئی بھی فوج جب لڑتی ہے تو سب سے جو اہم ترین معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا آپ کی بحریہ اور آپ کی فضائیہ اور آپ کی جو پیادہ فوج ہے ان کے درمیان آپ اس میں کمیکیشن ہونا چاہیے جہاں وہ فائر مانگے وہاں فائر دینا چاہیے جہاں سے وہ کو سے جو ہے وہ ہوائی کوریج مانگے وہاں وہ ملنی چاہیے اگر کومیکیشن نہیں ہے تو آپ میدان میں مار کھا جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ دین کے فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک رسول کے لیے سب سے اہم چیز رب کے ساتھ رابطہ ہوتی اور نبی ہاٹ لائن پہ ہوتا ہے اس کا سونا بھی اس میں بھی اس کا رب سے رابطہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی لیے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا کسی آدمی کے تھرو سوال کیا انہوں نے کہ عام آدمی اور نبی کے سونے میں کیا فرق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا عام آدمی کا دل بھی سو جاتا ہے عام، نبی کا دل جو ہے وہ ہاتھ لائن پہ لگا ہوتا ہے اور سوتے میں بھی وہی نازل ہو جاتی ہے اگر تو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کی وہی جو ہے وہ سوتے میں آئی تھی انی اراج نہیں منایا تو نبی کا خواب بھی حضور جو عمرے کے لیے صلح حدیبیہ ہوئی خواب میں بھی آئی ہے تو نبی سوتے ہاٹ لائن پہ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ فیکس کو آن کر کے سوتے ہیں سوتے تو تو تو آ جاتا ہے نبی کا دل فیکس کی طرح کھلا ہوتا ہے رب کی طرف سے پیغام آتا ہے دل وصول کرتا ہے آنکھ سو ہو رہی ہوتی ہے تو نبی کے لیے جس طرح کمیکیشن ضروری ہے اسی طرح بندے مومن جو جین کی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کا راتوں کو کھڑے ہونا اور یہ بل کلی نہ میرا لمایا جاؤن راتوں کو بہت کم کروٹ رکھتے ہیں یہ مت سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو تم ٹانگ لمبی کر کے سو اس لیے کہ تم نے دن کو وہ ٹوکن بکے تقسیم کرنی ہے قربانی کی اور عید ڈریس کی لہٰذا آپ تمہیں نفل ماف ہیں جتنا دین کا کام کرنا ہے اتنا ہی رب سے کمیکیشن زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ فتنے قدم قدم پر اپنا نف سب سے بڑا فتنہ ہے یہ دوز دیتا ہے بڑے نیک کو اٹھارہ گریڈ کے نہیں تو کم از کم سترہ یا سولہ گریڈ کے تو تم بھی ولی ہو اتنا کام کر رہے تھے کا یہ چابی مارتا رہتا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بری کیا گیا عورتوں نے بھی ان کے آنکھ میں گواہ دے دی بڑی واہ واہ پھر بلے بلے سارے دربار میں اس وقت اپنے نفس کو مارا فرمایا مایا و ماں ابرے نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا میں اپنی تعریف نہیں کرتا انفس اللہ مارا تم بسو نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے اللہ مارحما ربی میرے رب کا کمال اس نے مجھے بچا لیا ہے تو رب سے کمیکیشن جتنا دین کا کام کرتے ہیں اتنی زیادہ ضروری ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا قم اللہ کا للا اے نبی تھوڑی سی رات چھوڑ کر باقی پوری رات کھڑا رہے اللہ کا لیلا نسف ہوں او ان کو سنلا آدھی رات یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں اور زد یا آدھی رات سے زیادہ کم ہے وہ رستے قرآن قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑے فن ہارے سب ہن طویلا این ابھی تم کو دل میں بڑی مشقت کرنی ہے تو جن میں جتنی مشقت کرنی ہے اتنی بیٹری چارج کرنی ہے کہ نہیں کرنی چارجنگ بھی اتنی زیادہ ضروری ہے اور بندے مومن کی روح جو چارج ہوتی ہے وہ قرآن سے چارج ہوتی ہے قرآن رب اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے قیامت تک اب رب انسانیت سے بات کرے گا قرآن کے تھرو اور کوئی رستہ نہیں قرآن کو جب ہم پڑھیں تو یوں پڑھیں کہ یہ رب مجھ سے مخاطب ہے وعدہ کرتا جنت کا تو آدمی خوش ہو جائے اور اللہ سے مانگے اللہ مجھے انہی میں سے بنا اور ڈراوا ہے جہنم کا تو آدمی سہن جائے آپ دیکھتے ہیں جب ماں ایک بچے کو ڈانٹتی ہے تو سارے بچے خاموشی تاری ہو جاتی سارے ڈر کے بیٹھ جاتے آدمی خوف زدہ ہو جائے اور اللہ سے پناہ مانگے اس کا نام ہے ریل قرآن ترتے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کتنی دیر اللہ سے استغفار کرتے رہتے تھے کوئی آیت عذاب کی تھی اپنے لیے بھی مانگتے تھے امت کے لیے بھی استغفار کرتے تھے کوئی وعدے کی آتے تھی تو اپنے لیے بھی مانگتے تھے امت کے لیے بھی مانگتے تھے تو اس طرح اس طریقے سے آدمی کام کرے دین کے معاملے میں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ چونکہ ماشاء دین کے معاملے میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی میں اس کو کافی سمجھ کے نہ بیٹھے یہ راتوں کا قیام اور ہر معاملے میں احسان جہاں آپ حق چھوڑ کے امن قائم کر سکتے ہیں وہاں چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کرے واخر داوان الحمدللہ رب اللہ